<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الأحد اصطمد الذي <اللذي> لم جلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد وسلا تو سلا حبیبه حبیب ہی محمد و آحمد والا آل ہی ولا وساب اللہ اما باد نلا شیفان پرسملہ سد علیم و ریمین نملو نلم نی او ہل منو آئل سلوتیا سی آس بمکا وسائکیا سی آم سامعین مسلمان بھائیو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد و فلاد عرض ہے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 بے شک, بے شک اللہ. اور شرک توحید کی زد ہے یا ہے اور شے کی پوری پہچان زد کے ساتھ ہوتی ہے الشیا تعرف رفے افغاؤ دیہا تو جو عقائد کی بنیاد ہے आ, आ, आ, आ, یعنی आ, आ, توحید اور اس کی نقید اور ضد یعنی شرک نا چیز ان دونوں کی وضاحت کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور وضاحت ایسی ہوگی کہ افراد و تفریح سے خالی ہوگی آپ لuk جانتے ہیں کہ ایک طبقہ کلمہ گو لوگوں کا توحید کے باب میں ظلم کا شکار ہو گیا افراد کا شکار ہو گیا ہے موحدین مومنین کو اپنی محض بدگمانیوں پر اپنی حماقتوں جہالت اور جہالتوں کی بنا پر مشرق سمجھتا اور کہتا ہے یعنی وہاں غیر مقلد اور وہابی دیوبندی بلکہ یوں کہو وہابی مقلدین شیاتین اور نفس نفس اور وہاں بھی دیوبندی, دیوبندی کیونکہ جو آئما کی تقلید سے گردن نکالے تو وہ نفس و شیطان کا مقلد ہوتا ہے سمجھنے ان حضرات نے محل بدگمانیوں جہالتوں اور حماقتوں کی بنا عالم اسلام کے موحدین مومنین کو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 ماضی میں دیکھیں گے تو عرب کے آرد کی آرد کی یہ خونخار درندے جو حقیقت میں خود شرک <تصفيق> میں مبتلا ہے مسلمانوں مال. کو اس ناکردہ گناہ کی سزا میں قتل کر دیا لاکھوں کو تہ تیک کر دیا اور اپنی باشیانہ ظالمانہ مشرکانہ منافقانہ حکومت قائم کی جو آج عرب کے مختلف ممالک میں برطانیہ اور یہودوں نصارہ کی سرپرستی میں چل رہی اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اس بابے توحید اور شرک میں تفریح کر گئے انہوں نے اس مسئلے میں اعتدال سے کام نہیں لیا وہ یہ جھوٹے کذاب پیر جو خود خبیص اللہ خود شان اللہ کی جگہ لینا چاہتے ہوتے ہیں اور لوگوں کی شرک لوگوں کو اپنی پوجا پاٹھ کی طرف بلاتے ہیں ان لائنوں نے تفرید کیا تفرید سے کام لیا اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر فضل فرم کرم فرمایا اور دیگر موضوعات میں ہم نے اعتدال سے کام لے کر دین کو صحیح پیش کیا اسلاف امت کی اتباع میں خصوصاً حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا بریلوی ربی اللہ تعالیٰ اور تاجدار دار تاجدار تاج دار عالی حضرت پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے صوفیاء کرام مشائقام رد وال اللہ کی اتباع میں اسی طرح بز بز یہ مسئلہ بز بھی ہم افراد و تفریح اور اونچ نیچ سے خالی کر کے انتہائی اعتدال کے ساتھ حقیقت پسندانہ پیش کریں سبحان اللہ توحید اور شرک جو ہے نا ان دونوں کو سمجھنے سے پہلے خالقلا اور مخلوق میں فرق سمجھنا ضروری فرق کہ خالق اور مخلوق, مخلوق میں حد فاصل کیا ہے ماں بہل امتیاز کیا, کیا او ہے وہ نقطۂ فارق کون سا بنے گا کہ جس نقطے سے ادھر ہوں تو خالق ادھر ہوں تو مخلوق سمجھ نہیں آ رہی سو so جناب جی خالق اور مخلوق میں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 ہمارا ماد اس کی تمام اس کے صفات وہ اعتباری چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی مانے تو ہے نہ مانے تو کچھ نہیں نہمری چیز ہے لہذا کسی کے اعتبار کا محتاج کسی کے ماننے کا اعتبار بابرا ماننا یہ پنجابی والا اردو والا اعتبار نہ سمجھنا تو مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے سمجھنا کسی کے وہ ماننے کا محتاج نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی نہ مانے تو وہ نہیں ہوگا لہذا اس کا وجود ماننے کے ساتھ ہو اور آدم نہ ماننے کے ساتھ ہو تو خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے یہ بالکل ثابت اور نفسلمبری چیز ہے حقیقت میں واقع ہے لیکن ہم نے سمجھنا ہے کہ ہے کیا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 اپنی اس بات کو یعنی اپنے, اپنے اس دعوے کو سنے اس بلکہ یوں کہیں کہ اپنے سوال, سوال, سوال کو کیا سوال سوال کیا اگر میں حضور سیدنا شیخ المشائخ سند العارفین شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو حضور سیدنا معروف کائنات مشہور عالم مرد حق با یزید بستامی رضی اللہ ہوتا اعلی کے خلیفہ ہیں <سلام> ان کے فرمان عالی شان کے ساتھ اس سوال کا جواب دوں تو بات میں اہمیت جانا <سلام> بے شک بے شک سبحان اللہ <سلام> <سلام> اور بات پختہ ہو جائے گی اس وجہ سے کہ قائل بہت پختہ ہے اور عظیم ہیں تو کول خود بخود پختہ اور عظیم ہو اللہ اور ساتھ میں تنبیہ کرتا چلوں کہ اسی کال شریف کی روشنی میں بد مذہب بہابیوں کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے ش... رضی اللہ تعالی کی کتاب ان کے ملفوظات ہیں فرائد فری فوائد فریدیہ فوائد فریدیہ, فوائد فریدیہ, فوائد فریدیہ کی بھارت پر تو وہ اعتراض جو ہے نا اس کا جواب, جواب, جواب, جواب بھی ہو جائے اب خالق اور مخلوق میں فرق بیان فرماتے ہوئے حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ قدس اللہ صح فرماتے ہیں جس, جس, کتاب جس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں اس بار کتاب کا آنام ہے احوال و خاجہ عبید اللہ احران یہ میرے ہاتھ میں دل ہے تہران ایران کی چھپی ہوئی مرکز نشر دانش گاہی تہران کی چھپی ہوئی عارف نوشاہی کی تصحیح و مقدمہ اور تعلیقات کے ساتھ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 قابل محتاج تعریف نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی حضرت ان کے پیر ہیں مرشد اللہ احرار رضی اللہ تعالان ہو مولا جامی کے کیا ہیں مرشد پیر و مرشد ہیں ان کے احوال شریف پر یہ کتاب ہے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 عبارت پڑھتا ہوں میں فرمودند شیخ اب الحسن خرقانی قد اللہ رحو فرمودہ اند آنا اقل من ربی بے صابہ بے نے اے بے صفا وہم الوجوب ہومل وجو بذاتی سبحان اللہ میں فرمود یعنی خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ خواجہ شیخ الحسن خرکانی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دو صفتوں میں کم ہوں کلو بے صابہ نے دو وجہ سے میں کم ہوں وہ کیا دو وجہ ایک فرمایا وجوب بے ذاتی ایک میں ذاتی اس میں حضرت نے خالق و مخلوق کے فرق کو بیان کیا آیا کیا آنا سے مراد ان کی تمام مخلوق ہے سمجھ نہیں آ آنا بول کر کنایا ہے تمام مخلوق سے گویا یوں سمجھو ہر مخلوق یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی دو صفتیں شانے خاص ہیں جو ہم میں نہیں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 مخلوق کا لغ... ہر ہر لغ... لغ... فرد ہر ہر ذرہ جو کہتا ہے لغ... زبان لغ... لغ... حال سے भ... اس کو شیخ لغ... ابو بلغ... الحسن خرقانی زبان لغ... قال سے ادا فرما رہے ہیں وہ کیا کہ مالک کا کی دو صفتیں شان ایسی ہیں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 وجو میں ذاتی سے مراد بتاؤں گا قیدان ذاتی سے مراد بھی بتاؤں گا لیکن یہاں پر ایک غلطی ایک اور ایک مغالطہ دو کا اضالہ کر کے جاتا ہوں غلطی یہ ہے کہ فوائد فریدیہ کتاب میں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 تباد کی یا ملفوظ جمع کرنے والے کی ورنہ جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے جس ان لفظوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو سنا دیے ہیں انا و من ربی بے صابا پہ اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ غلطی جو ہے کاتب کو کس طرح لگی ہوگی کہ یہ لفظ بے صابہ بین اور ایک ہے سانہ تین اس کو نقطوں کا فرق ہے اس کو کہتے ہیں تصحیف تصحیف خریف نقطوں میں غلطی تو کاتب نے جب لکھ ہوگا اصل میں بے صابہ بین اس <misterisation> کی نظر نے خطا کی یا قلم نے خطا کی تو اس نے سابہ پین نیچے کی بجائے اوپر ڈال دیے تینوں سابا بہن کی بجائے سانا تین ہو گئے سمجھ نہیں آ رہی کیا بن گیا ساناتین اور ساناتین کا معنی ہوتا ہے دو سال سابہ بہن کا معنی ہوتا ہے دو سبب سمجھ نہیں آ رہی اسی کو کہتے ہیں ایک ہی نقتے نے محرم سے مجرم کر دیا سمجھ نہیں آ رہی میں وفا لکھتا رہا وہ تھگا پڑھتے رہے میں لکھتا رہا اب واؤ کو پڑھنے والا تال پڑھتا رہا اور فے کو گئے تو وفا سے دغا بن گیا وفا اور دغا جو ہیں یہ دونوں ضطین ہیں تو بےچارا شاعر کہتا ہے حضرت کے ایک نقطے کی غلطی سے ہم محرم سے مجرم وفا کرنے والا محرم ہوتا ہے دغا کرنے والا مجرم ہوتا ہے بے شک سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک ہم وفا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا تو بھائی وہ شیر کسی شاعر نے ایسا عجیب لکھا کہ زبان اردو میں محاورہ ہی بن گیا سبحان اللہ ح کہ جب اس طرح کی غلطی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایک ہی نقطے نے محرم مجرم کر دیا علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے مشہور زمانہ مقبول زمانہ ہاشیا رد المخائش در مختار شریف یعنی رد المختار میں یہ بات لکھی ہے کہ اننا صف ہو اناس ہو ادب ال مصنف کیا لکھنے والا جو ہوتا ہے نا وہ مصنف کا دشمن ہوتا ہے کیوں کہ اس نے تھوڑی سی غلطی کرنی ہے تو منسوب ہو جائے گی مصنف کی طرف دیکھا ہے یہ حشر اس کا یہ دیکھو کیا کفر کر گیا کوئی کہے کا کچھ کر گیا کوئی کہ نہیں یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ذرا غور تو کریں یہ کہیں کاتب کی غلطی نہ ہو تو غلطی کاتب کی اور منسوب کس کی طرف ہو جاتی ہے مصنف کی طرف تو انداز سے وہ ادو لف ہے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 نہ آپ کے ذریعے واسطے سے آپ کی برکت سے یہ کتاب ناچیز تک پہنچی اللہ تعالی نے پہنچائی ہے جی حضرت کی کرامت بن گئی کہ یار میرے پیچھے اتنا داغ تھبا لگا ہوا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ خواجہ ابو الحسن خرکانی فرماتے ہیں کہ دو سال میں خدا سے کم ہوں چھوٹا ہوں تو یہ اتنا بڑی بے ادبی کی گستاخی کی بات میرے پیچھے لگ گئی ہے اے اللہ تو کرم کر چشتی تک یہ کتاب پہنچا دے ہے جیان سے, سے ایران سے چھپی ہوئی ادھر آئے عجیب بات یہ ہے کہ فضل اللہی دیکھیں اور حضرت کی برکت دیکھیں کہ جب یہ اتنا بڑی کتاب ہے جی یہ تقریباً سات آٹھ سو سفر کی کتاب ہے جی لیکن توفیق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 تو یہی بات سامنے آ گئی میں تو کہوں گا یہ خواجہ صاحب رحم اللہ کی کرامت ہے بے شک سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے مجھ پر یہ فضل فرما دی یہ, یہ میری ذات پر بھی ایک فضل ہو گیا کہ میں بھی پریشان تھا کہ خواجہ صاحب کے ملفوظات میں اتنا بڑی بات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 منہ بند ہو گیا کہ نہیں وہ اگرچہ منہ بند نہ کریں ہم نے کر دیا ہم نے ان کا منہ بند کر دیا وہ اگرچہ نہ کریں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کا منہ کھلا ہی اتنا ہے کہ نہیں بند ہو سکتا وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے قیامت کرو اور کوئی ان کا منہ بند نہیں کر سکے یہ دن میرا دن منہ پاٹیا ہی بڑا سمجھ لگی نا فلانا بڑا منہ پاٹیا یہ بڑے منہ پاٹے نے نو قیامت والے دن ہی رب نے بند کرنا ہے خیر میں اصل بات کی طرف آؤں یہ درمیان میں جملہ موترا آ گیا پریشان نہیں ہونا رابطہ ٹوٹے نہیں ہے جی درمیان میں جملہ موتردہ تمبی کرنا مخصوص تھا جی اور یہ اب یہ غلطی تھی بات کو سمجھنا اور یہ غلطی تھی جس پر تمبی کر دی کہ وہ کات کتاب میں غلطی ہے یہ تمبی ہوگی اور مغالتا مغالتا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 سوچنا چاہیے تھا جن کو مغالطہ لگا کہ کم از کم وہ اتنا تو سوچتے کہ یار اتنے بڑے آرف کامر ال عالم بندے محقق چہید عالم ہوئے ہیں جی تو ان کی طرف سے بات منسوب ہے تو کم از کم ان کا تامن پاک رکھتے اور بکواس کرتے تو کچھ لکھنے والوں پر ہے جی چھاپنے والوں پر کرتے لیکن افسوس ہے کہ ان لینوں کو شرم نہیں آتی کہ جب ایسی باتیں پڑھ لیتے ہیں تو آگے دیکھتے نہیں منسوب کس کی طرف ہے منصوب الہ کون ہے ارے بھائی بات کو سمجھنا جب کوئی بات کفر کی گمراہی کی کسی دامن شخصیت کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہے تو اس کی طرف منسوب کم نہ کرو یہ کہو کیا بات لکھنے والے کی غلطی ہے یا جناب سمجھنے والے کی غلطی ہے یا ہمارا کسور ہے ان کا دامن ان سے پاک ہے کیوں کیا وہ مرتے خدا بہت کامل ہے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 کیا؟ اللح... شرعیت کے محکمات بار، بار، بار، بار، بار، بار، بار... قرآن پاک جو فرما رہا ہے جن کے متعلق قرآن, بار، بار، بار، قرآن پاک فرما رہا ہے ہن امل کتاب وہ اللہ کی کتاب کی اصل ہے خرو و شابہات دوسرے متشابہات ہیں جن کے معنی مطلب کھلتے نہیں ہیں محکمات وہ ہوتے ہیں جن کے معنی مطلب واضح ہوں ھولے، ھولے، ھولے، ھولے، ھولے، ھولے، ھولے، ھولے سمجھ نہیں آئی متعین ہوں Viril, واحد ہوں ظاہری معنی واحد متعین ہوں وہ محکمات ہوتے ہیں اور جن کے معنی کئی ہو ہیں وہ متشابہات ہوتے ہیں کو محکمات کی طرف رد کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان جو شین چرچ علا اصل ہی ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے تو شریعت متحرہ کی اصل جڑ بنیاد وہ محکمات ہیں پرانے پاک کی آیت کے کیسے آیا ذرا پڑھنا نہیں اس سے پہلے ان کتاب سے پہلے پڑھیں ذرا امبل ہاں نہیں اس سے پیچھے پڑھو آئیے پڑھو پڑھے جاؤ نہیں نہیں تم آپ آؤٹ طرف چلے گئے ہاں انزلہ بالکل نہیں انزلہ لیکن کتابہ ہاں فی ہے فی ہے آیا نہیں آیا تم محکمات ہاں پھر پڑھنے ذرا پڑھنے چلو مجھے دو کھول کر دو میں پڑھوں پران جلدی کر جلدی نارائ تقریر آیا تم محکمات اللہ سبحان لوح امکی تھا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 ان کا مطلب مانا متعین نہیں ہے تو مختلف تعویلوں کو کلام کو گنجائش ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے بتا دیا میرے کلام کی اگر اصل ہے تو محکمات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 اس کے لیے علم کو برداشت کرنا بہت بڑی مشکل بات ہے لہذا پہلے تعلیم نفس ہو بعد میں علم پڑا جائے تاکہ اگر کہیں بزرگاؤں دین کی بات آ جائے تو نفس سرکشی کر کے ان کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے گستاخرا بن جائے سمجھ نہیں آ رہی <تصفح>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 اور دوسرا ہوا تحلیب اخلاق مرحلہ اور سنو میرے بھائی یہ طلبا حضرات ایک بات سن لو تب کرتا ہوں یہ جو ہمارے بزرگان دین نے کریمہ سے لے کر شیخ سادی کی بوستان اور کلستان اور پھر یہ کتابیں تصوف کی ہاں جی یہ درمیان میں جو تہذیب الاخلاق کی کتابیں ہیں یہ کتابیں تہذیب الاخلاق کی ہیں یعنی اخلاق کی اصلاح کے لیے رکھی گئی ہیں یہ سب سے پہلے اسی وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں کہ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 لے تاکہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے نازک سے نازک ترین تو بڑے بھائی احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزر جانا بے اگر کچھ نہ بن جانا کی طرح وہاں پہ ان کی طرح روکی بزرگ لوگ فرماتے ہیں ادب ایک ایسی دولت کہ جس کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی اور بے ادبی گستاخی ایسی بڑی لانت ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی نحوست سے انسان کی نیکیاں بھی تباہ ہو جاتی ہیں یہ اکبر... جو اللہ نے فرمایا ہے الود شبل اللہ سات ہسنا یہ ادب والوں کی بات ہے ادب والوں کو یہ اللہ تعالی دولت دیتا ہے کہ محض ادب کی بنا پر uh, ouais, ouais, ان کی برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں بہت ہمارے رومی فرماتے ہیں مولا الخی تحفے پے ادب پے ادب لوت فرب سبحان آجا آجا بلکہ آدشی درحد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 بس اللہ کی طور پناہ لیتے ہیں ہر بے ادبی اور گستاخ کی تو بھائی بات کو سمجھنا یہ بھی جملہ مختار سمجھو کہ میں نے کتابوں کو پڑھنے شریعت کی باتوں کو پڑھنے کلام مجید کا ترجمہ پڑھنے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 رکھتا بھی ہے اور لاتا بھی سمجھ نہیں سمجھ سمجھ آئی میری بات اب میرے بھائی آج. غلطی, بھی, بھائی غلطی بھی اڑا دی مغالطہ بھی, بھی, بھی, بھی, بھی اڑا دیا تنبیہ دی. کر دی پڑھنے کتابوں کو پڑھنے کا سلیقہ طریقہ بتا دیا یہ جملہ موتارے گا تھے پورے ہو گئے میں اپنے بات کی طرف آمدیم برسر مطلب, بے مطلب، بے اللحن بے اللحن سمجھ اللحن نہیں آئی, مطلب آئی خالق اور مخلوق میں جل, جل شانو خالق تالا اور مخلوق میں فرق بیان کرنے کے ترپے تھے اس سلسلے میں سوال کا سوال کا سوال کا جواب ہم نے لیا تھا شیخ الحسن خرقانی سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دو شانیں اور صفتیں ہیں جن کی وجہ سے خالق اور مخلوق میں کیا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے وجوب ذاتی اور قیدہ کیدم ذاتی بولو بولو بولو قیدہ کیدم ذاتی قیدہ کیدم ذاتی توجہ درا اس کا تو ایک آسان معنی ہے آسان مانا ہے اضلی ابدی ہو کیا بے ابتدا اور بے انتہا ہو سمجھ نہیں سمجھے نہیں کیدام <تصفح> ذاتی کا کیا معنی ہے یہاں <تصفح> پر آپ کی یہی مراد ہے <تصفح> بات کو سمجھنا تھا کیدام <تصفح> ذاتی ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے کیا کہ <تصفح> <تصفح> شے کا شا بھائی شہ کا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا شے کا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا اس کے مقابل بولا جاتا ہے قیدہ میں زمانی جس کا مانا ہے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 نہ ہو تو یہ وجوب ذاتی بن جائے گا اور اگر توجہ ذرا یہ کیا بن جائے گا وجوب ذاتی اور میں ایسا وجوب ذاتی جس میں میں ذاتی ہے اور پھر میں ذاتی ایک اور ہو گیا کہ شہ کا بے افتدا بے انتہا کیا کرے گا اور وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہو لیکن بے ابتدا بے انتہا ہو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 تاوریے توجہ تاوریے تاوریے تاوریے تاوریے رکھنا ذرا یہ اللہ تعالی کے علاوہ جہان کو قدیم بھی زمان کہتے ہیں فلسفہ جو پرانے تھے وہ قدیم بھی زمان کہتے تھے کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ دوسرے معنی میں قدیم بھی زمان اپنا سفر اللہ قدیم بھی قدیم بھی زمان قدیم بھی زمان کہتے تھے اچھا یہ جو ہے نا قدیم میں تھوڑی میرے خیال میں غلطی کر گیا ہوں اب پیچھے کٹ پیچھے تھوڑی گلتی ہو گئی میرے کو چپ کر کے بیٹھو گے تو زیادہ نے کٹی پوریا بس میں دو چار پر پچھا کٹ دوسرے معنی میں قدیم بھی زمان اپنا آسف سفر قدیم بھی قدیم بھی زمان قدیم بھی کہتے تھے اچھا یہ جو ہے نا قدیم میں تھوڑی میرے خیال میں غلطی کر گیا ہوں اور پیچھے کٹ فلاسفہ اور سائنسدان لوگ پیچھے کر کے نا پیچھے کر کے لا پھر میں تین دسا گا بھائی اتھرو اور کےدام ایسا وجو ہے داتی جس میں میں دامی ہے اور پھر شہر کا اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہونا اس کے مقابل بولا جا بس ٹھیک بس ٹھیک اس کے مقابل اس تو اس تو شروع کر دیا ہے میں زمامی جس کا معنی ہے پترا اس کو کرو کر دیں اس کا مقابل ہے میں زمانی میں ذاتی اور میں دو چیزیں ہوگی نا میں ذاتی کا معنی تو آپ نے سن لیا کہ کا اپنے وجود میں یعنی اپنی ہستی میں اپنے ہونے میں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 زیر <سلام> میں رکھنا اسلامیوں کے نزدیک یہ بات اگر صحیح ہو سکتی ہے توجہ تو کس میں یعنی قدیم بر ذات اور قدیم بر زمان توجہ ذرا قدیم برضات اور قدیم بر زمان اگر اسلامیوں کے نزدیک ان کی مثال دی جائے کیونکہ فلسفہ کے نزدیک زمانہ قدیم بھی زمان ہے قدیم بذات نہیں قدیم بذات اللہ تعالیٰ ہے اور اپنے تیمیہ کا بھی یہی مذہب دین میں رکھنا وہ جہان کو قدیم زمان کہتے ہیں قدیم بذات نہیں کہتے لیکن آشا اللہ یہ ہمارے نزدیک شرک ہے مسلمانوں کے نزدیک شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے اسلامیوں کا اس بات پر اجماع ہے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 قدیم بالزمان قدیم بزاد اللہ کے سوا کوئی نہیں ذرا توجہ رکھنا لیکن اب میں دونوں کی مثال اسلام کے عقیدے کے مطابق دینا چاہتا ہوں قدیم بزاد یعنی کیا مطلب ایسا جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ اللہ کی صرف ذات ہے اس میں کے دمی ہے کے دمی اس کی شان ہے اس کا خاص اس کی شان ہے اس کی خصوصیت ہے بس توجہ ذرا اور کسی میں نہیں پائے جاؤ لگ اور قدیم بھی زبان یعنی اپنے وجود میں ہستی میں تو محتاج ہو لیکن بے چلا بے انتہا ہو وہ اللہ کی صفتیں اللہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اپنی ہستی میں اللہ کی محتاج ہے لیکن انتہا ہے معلوم ہوا سفا دے علایا سفا دے علایا جو ہے صفات ایلائیہ صفات ایلائیہ بول میرے بھائی قدیم بھی اور قدیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات کی تشریح ہمارے کلامی حضرات علماء کلام بھی کرتے ہیں اور غالباً نبراش کے اندر بھی ہے اور مجدد الفانی کے مکتوبات میں بھی ہے سمجھ نہیں آئی لہذا قدیم بالزمان اور قدیم بل کی اصطلاح یہ بالکل برحق ہیں لیکن تفصیلات میں آ کر فلاسفہ کفر میں چلے جاتے ہیں اور ابن تیمیہ جیسے گمراہ بد تین بد مذہب ہو جاتے ہیں اور ہم الحمدللہ اسلام کے مطابق تم کو مثال دے کر سمجھا چکے ہیں کہ اصطلاحیں ٹھیک ہیں مثالیں اگر ٹھیک چاہتے ہیں تو یہ ہے ذات الہی قدیم بذات ہے سفات الہی سمجھ لیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیدام ذاتی کو سمجھ لیا بولتے نہیں بولتے اللہ، لیکن میری سمجھ میں یہ جی آ رہا ہے کہ یہاں پر حضور شیخ کی مراد خواجہ ابو خرقانی کی قدم سے مراد یہ فرق نہیں کیدام ذاتی سے یہ فرق کر کے مراد نہیں بلکہ ان کی مراد ذاتی سے یہی ہے کہ جس قدم دم جس کی ذات کا مقتضا ہو جی کی ذات کو بھی شامل ہو اور صفات کو بھی کیونکہ میں ذاتی کا ایک اور معنی بھی ہے وہ کیا کہ قدم جس کی ذات کا مقتضا ہو کیا بولتے نہیں نہیں یعنی حاصل کرتا کسی سے نہ ہو معنی کے لحاظ سے ذات و صفات دونوں قدیم یہی مراد ہے کیوں کہ ورنہ قیدا میں ذاتی معنی اگر وہ لیا جائے جو پہلے کر چکا ہوں تو اس کے مطابق پھر ذات رہے گی صفات نکل جائیں گے سمجھ نہیں آ گئی اور جبکہ وہ تو ذات و صفات الہی ہی اور مخلوق کی ذات اور صفات میں فرق کر رہے ہیں خالی ذات ذاتوں میں فرق نہیں ذات صفات دونوں میں فرق یعنی مخلوق کی ذات اور صفات اور خالق کی مخ... ذات اور صفات ان دونوں کو دو جانبوں میں رکھ کر شیخ اب الحسن خرقانی فرق کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی ایک طرف رکھ, رکھ رہے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کو دوسری طرف رکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو خالی رکھ رہے ہیں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 میرے بھائی ذرا توجہ سے سننا وجوب ذاتی بھی وہی چیز ہے جو کیدام ذاتی ہے وجوب ذاتی توجہ ذرا موجوبے ذاتی توجہ اب کیدام ذاتی کے دوسرے معنی میں جو کر دیا اب اس کے مقابلے میں وجوب ذاتی کیا وجوب ذاتی ہے شے کا اپنے وجود اور ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا سمجھ نہیں لیا یعنی کسی غیر کا محتاج نہ ہونا بات کو سمجھنا اور جو اللہ کے صفات ہیں وہ لا آئن لا غیر ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بولو مرو ہاں لہٰذا مجھے بے ذاتی تمجو میرے بھائی وجوب میں اور اور قدامتی شے ایک یہ شیخ نے لفظوں میں تفصیل کیے ہیں مانا مرا دیے گئے مخلوق اور خالق میں اگر فرق بنتا ہے تو اسی نمبر میں آ کر بنتا ہے کیا کہ وہ اپنی ہستی میں کسی کا بتاج نہیں اپنی ذات و صفات میں اور مخلوق وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں اس کی موتا جائے توجہ نہیں فرمائی شیخ خرکانی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے فرمانے والی شان کا مطلب کھل گیا کیا مخلوق وہ ہے جو ہستی میں موتا جائے یعنی اپنی ذات اور صفات میں اپنے افعال میں محتاج ہے محتاج ہے احتیاط رکھتی ہے توجہ ذرا اس کے بغیر نہیں ہو سکتے خالق وہ ہے جو اپنی ذات اور صفات میں کسی غیر کا محتاج اس کا مطلب یہ نکلا مخلوق اور خالق میں آ کر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 ذرا زور سے زور سے ضور سے سمجھو بات کو سمجھنا آگے نقطہ سمجھ کے نہیں تو بولو مرو اس مخلوق نے اپنا وجود اپنی ہستی ساتھ سفات افعال سمے اس سے حاصل کی ہے اور اس نے کسی سے حاصل یہی مانا ہے مجو میں داتی کا یہی مانا ہے کیدا میں ذاتی کا جو شیخ ابو الحسن کرکانی نے آ وہ سمجھ نہیں آئی اب میرے بھائی توجہ سے ذرا بات کو آگے بڑھاتا ہوں توجہ ذرا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 وہ یہی وجوبیں لاتی اور کھیلا میں لاتی یعنی اپنی لاتوں صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ اب اس کی کچھ خصوصیات یادیں اس شان کی کچھ خصوصیات یادیں جو اس شان کے بغیر نہیں پائے جا سکتے جب یہ شان ہوگی وہ ضرور ہوگی جب یہ شان نہیں ہوگی ان کا ہونا ماحول ہوگا وہ کیا ہے وہ تین شانیں اور یہ ان کی بنیاد تھی موقع فلا تھا یہ موقف لیا تھا توجہ ذرا یہ موقوف پھلے اگر یہ شان نہ ہو تو ان کا ہونا محال اگر یہ ہو تو ان کا ہونا لازم ہو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 کبھی خالق <بردن> اجسام کہہ لیتے ہیں کبھی خالے کے جواہر کہہ لیتے ہیں خالق کے ہونا خالق کے جواہر ہونا توجہ ذرا توجہ درا جسم چاہے لطیف ہو چاہے کثیف ہو ہر طرح کے اجسام کا خالق ہاں جی خالق ہونا دوسرا توجہ ذرا دوسری شے متبر عالم تمام جہان کا انتظام و انسرام چلونا تدبیر تصخیر توجہ ذرا تدبیر تصخیر ہیں جی تدبیر تصخیر تاثیر ذاتی تدبیر ذاتی تاثیر ذاتی تدبیر ذاتی تسخیر ذاتی سبحان اللہ حکم کو نافذ کرنا حکم کو نافذ کرنا ہر چیز میں ہر طرح کا حکم چلانا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 ذاتی تدبیر آلم تدبیر عالم تصغیر عالم تازی تاثیر عالم یہ دوسری چیز ہے دوسری شان ہے تیسری مستحق ہو رہا وہ <سلام> شان شانجوبے ذاتی والی دم ذاتی والی وہ شان وہ شان ہے رب رحمان وہ بنیاد ہے موقوف ہے توجہ نہیں فرمائی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 یہ تین توجہ جو، جو، جو. یہ تین اس کو لازم ہے وہ ان کا مزوم ہے وہ ان کو لازم ہے یہ اس کا مزوم ہے کیونکہ ان کا آپس میں تلازم ہے جانے بہن سے جدائی ممکن نہیں اب بولو مرو جانب بہن سے انفقات محال ہے محال فضات ہے محال بلغیر نہیں میں ذرا کرم فکیرجا لاگ گور کی پتا تو سمجھ نہیں لگی جن کو جس کو سمجھو تو ہی سمجھ نہیں آئی جس کو سمجھے ہو توحید تم بے وقوف وہ تو ہے ابھی شرک میں سبحان اللہ ارے وہ کو سمجھے ہو تو ہے ابھی شرک میں جو جو بیان کرتے ہیں توحید ہم اس کو سمجھ کر دل میں بٹھا لے دور ہو جائیں گے شرک کے سارے گمرا تمہر اللہ تمہر اللہ تمہار غیر سو اللہ غیر سو اللہ ہچار اللہ کے فضل سے کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھ جانا شرک سے قریب نہیں بٹے گا بے ارے وہاں بھی سب کم شرک سے دور ہو جائیں گے بے بے اب ادھر دیکھو بھائی میں نے ایک کو موقف ہوئے اور تین کو موقوف کا توجہ ملزوم کا ان کو لازم کا اور لازم ملزوم تلازم ثابت کیا اور سمجھو ان کو بنیاد اس کو بنیاد اور ان کی تین کو ان کی جھاخیں قرار دیا سمجھو ذرا اس پر ایک حوالہ سر ڈالتا ہوں پھینکتا ہوں سبحان پنجابیا چاخنے پیڑے میل دیا اردو میں کہوں سکے بٹھا دینا سمجھ نہیں آ رہی اب سکہ بٹھاتا ہوں دیکھو ذرا ہاں میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعہ الاشرح کا دن صفیا میزان مارکیٹ کیٹ کوئٹے کی چھپی ہوئی میرے بھائی ذرا غور اور سمجھنا توجہ نہیں کی کے اندر قائد پر کئی حاشی ہیں جو جمع ہیں بڑا حاشیہ ایک بہت بڑا حاشیہ پہلے علامہ خیالی رحمہ اللہ گائے پھر اس پر حاشیہ عبدالحکیم سیال کوٹی رحمہ اللہ گائے جو شیر لکھا ہوتا ہے لکھا ہے علامہ عبد الحکیم شال کوٹے کے دربار پر خیالات خیالی بس عظیمس برائے حلے عبد الحکیمس خیالات, خیالات خیالی بس عظیم بس بس عظیم بس, بس, بس انتہائی خیالی کے خیالات انتہائی عظیم ہیں اور ان کے حل کے لیے صرف عبد الحکیم ہے تو وہ ملا عبدالحکیم الحکیم شیال کوٹھی ان کا حاشیہ سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی اس میں ہے خیالی پر حاشی شرح عقائد پر عقائد ناصفیہ امام نا صفی ہنفی رحمہ اللہ کی عقائد میں ایک کتاب ہے متن ہے بہت بڑا عظیم الشان اس پر شرح لکھی ہے اس <سلام> پر علامہ زمانہ جو محققین کے نزدیک سند کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی یعنی سعد التم الدین مولانا سعد الدین تفتہ زانی اللہ پھر اس شرح پر ہاشیہ ہے خیالی پھر اس ہاشیہ خیالی پر ہاشیہ عبدالحکیم سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ اب اب ملا عبدالحکیم ع.. اور ان کے ساتھ شرح قائد پر اور ایک ہاشیہ اور ایک ہاشیہ توجہ ملا احمد جندی اب یہ پتہ نہیں جانا دی ہے یہ جندی ہے بہرحال ان کا من وہ بھی ساتھ ہیں ملا احمد جندی رحم اللہ سمجھ نہیں آ رہی یہ او میرے بھائی ملا احمد جندی یہ علامہ تفسانی پر انہوں نے ہاشیا لکھا ہے بولتے نہیں اور پھر نیچے پھر نیچے ان کا منہیات ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہیں اور پھر آگے ملا احسام اور جامع التقاری پتہ نہیں کتنے حاشی بہت سارے جمع ہیں اس کے اندر باہر صورت میں دو کے حوالے پیش کر رہا ہوں ملا احمد رحمہ اللہ اور ملاد عبدالحکیم شیال کوٹیر اما اللہ محق کی نمانہ ہیں حجی پہل علم کے نزدیک چاہے اہل علم کے نزدیک مسلم شخصیات میں سے ہیں حجی حتا کے حتٰ کے جو دیوبندی تدریس کرنے والے لوگ ہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں سمجھ نہیں آئے بات اب ذرا سمجھنا یہ لکھتے ہیں کی اس کے حوالے سے توجہ اصل حوالہ محق تفتازانی رحم اللہ کا ہے محق تفتازانی کا پھر ان سے نقل کر رہے ہیں وضاحت کے ساتھ ملا عبدالحکیم الحکیم شیال کوٹھی اور علامہ بلا احمد جندی توجہ نہیں فرمائی وہ <سرق> بات اصل بات کس کی اصل علامہ تفصانی کی انہوں نے کس کتاب میں کی ہے شرح المقاصد علامہ تفزانی کی اپنی کتاب ہے المقاصد فلاق المقاصد فلاقائد علم عقائد کی او بلند ترین کتاب پھر ان کی اپنی ہی شرح ہے تفتانی نے اپنی خود شرح بنائی اس کا نام ہے شرح المقاص تین جلدوں میں نوری ارضویا والوں نے چھاپی ہے وہ بھی میرے پاس ہے اور پانچ جلدوں میں ایران سے چھپی وہ بھی آجیز کے باز ہے تب جو دو نسخے ہیں شرح المقاصد کا اصل والا ہے اللہ مبلک تین سال گوٹی کا والا ہے اس وجہ دیتے رہا ہوں علامہ عبدالکیم نے وضاحت کر دی ہے علامہ تفتانی کے بیان کو کھول دیا آپ ذرا سر کرام سمجھے پہلے میرے بھائی ملا احمد دندی رحم اللہ کی بار سناتا ہوں فی شرح مقاصد من ان حقیقت و آدم فی و و عراد وجوب الوجود اور نیچے ان کے نیچے انہی کے ہاشیے میں آئے والاستقاق للعبادت انہوں نے تھا اس طرح جن جس طرح جن کے ان کے نشتے میں آئے وہ عرادت العالم حالانکہ ارادت العالم میں یہ قاتب کی غلطی آئے وہ ہے تدبیر ال الم کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اس دعوے پر دلیل علامہ عبدالحکیم الحکیم سیال کوٹی کے حاشے میں چلتے ہیں وہاں سے مل جائے گی سمجھ نہیں آئی آشیا سیال کوٹی اسی مجموعے کے اندر جو شامل ہے سفا نمبر دو سو تیئیس بولو سفا نمبر دو سو تیئیس کیا کہا میں نے سفا نمبر دو سو تیئیس یہ فرماتے ہیں فل سبحان سمجھیے شرا مقاصد والے نے فرمایا تو آدم آگم آدم شرکت کا اتقادے فی وجوب وجود وجوب وجود کے اندر توجہ ذرا شرکت فل الوحیت و خواسیہ شرح مقاصد میں آئے تو عبارت ہے آدم اتقاد شریک فل الوحیت و خواسیہ الوہیت اور اس کے خواص اور الوحیت سے مراد کیا ہے فرمایا وجوب وجود اور خواص سے مراد کیا ہے عبور متفرعہ رہا کیون سے خالق لکسام ہونا متبر عالم ہونا مستحق کی عبادت ہونا اور ایک بات یہاں پر تنبیہن کرتا ہوں پھر آگے جا کر اس کی طرف لوٹوں گا ان شاء اللہ وہ کیا کہ الوہیت کا معنی وجوب وجود بھی ہے کیا وہ وجوب وجود یعنی وجوب ذاتی قیدم ذاتی جو پہلے بتا چکا ہوں وہ بھی الوحیت کا ایک معنی ہے بولو اپنی ہستی میں اپنی ذات و شفات کی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا بولو بڑا بولو تفصا ذانی رحم اللہ آپ فرما رہے ہیں توجہ اور اس کے خواب علامہ خیال کوٹی فرماتے ہیں الوحیت سے مراد وجوب وجوب یعنی وہی وجوب ذاتی کے میں ذاتی شیخ ابول الحسن خرکانی کے قول میں جو آیا اور خواص سے مراد میں نے بتایا تھا کہ تین خاصے ہیں تین شانے ہیں جو موقوف ہیں ان پر اس پر اس پر موقوف ہیں یہ تین شانے کس پر وہ میں ذاتی وجوب ذاتی پر کون سی تین شانے موقوف ہیں یہ خالق جی کال سامونا لہذا اجسام کو پیدا کرنے والا وہی ہوگا جو اپنے وجود اور رستی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا سبحان سبحان اللہ طرح اللہ دوسرا مدبر عالم ہونا لہذا ساری کائنات کا نظام و سرامو انتظام, انتظام چلانے والا بھی وہی ہوگا جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا سمجھے گا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 اب اتنے محققین حضرات کی بات کو آپ یہ بیان کر کہ اللہ جللہ ہوں خالق تالا خالق تالا اور مخلوق میں بنیادی چیز جو بنیادی نقطہ تھا فرق کا وہ کیا تھا وہ جو داتی دا جینی اپنی ہستی میں کسی کا محتاج بولو <movie> جینی اپنے ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا پھر شانے اس کے خاصے ہیں اس کے لوازمات ہیں اس سے جدا نہیں وہ کیا توجہ خالق کے اجسام ہونا متبر عالم ہونا اجی اور تیسرا مستحق کے عبادت ہونا سبحان سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ.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 سے بھی بات بن جائے گی ایسے بھی بات تو فرق ہو جائے گا فرق کیونکہ یہ اس کے لازم ہیں اور جب لازم پایا توجہ میرے بھائی لازم بھی ہے اور ملزوم بھی ہے لازم اور ملزوم دونوں ہے تو جب یہ پایا گیا وہ پایا گیا جب وہ پایا گیا یہ پایا گیا توجہ نہیں فرش بالکل لازم الماہیت بھی ہے بلکہ ہے لازم الماہیت بہت اچھے خوشخبری ہوئے کہ لازم الماہیت میں کہا بالکل لازم الماحیت ادھا ادھا ادھا ان پہنچ گیا ہے مسئلہ اللہ تعالی موقع دے وقت کھولنا پہلا میں کوشش کرتے رہے اج بیان کریے کل بیان کریے نہیں جسے اللہ تعالی توڑ چڑھا اس اسلے بیان دی دیتی کی انہیں توفیق دیکھی نہیں کتاب کتابیں جی فارغ کو دیا جان پڑتے جاؤ میرے پوتر توجہ ہے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اس سے پتا چل گیا جب یہ نقطہ ہم نے سمجھ चा. لیا فرق خالق و مخلوق میں جو ہے یہ نقطہ ہم نے سمجھ, سمجھ لیا اب اب اب یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا مخلوق کی صفت محتاجی ہے اس سے محتاجی جدا نہیں ہو سکتی خالق کی صفت استقنار اور بے نیازی ہے اس سے وہ صفت جدا نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں آئی <تحار ضح> لوگ <اللہ حي> <blues> <متزن> سے اس سے منتقل ہو کر مخلوق میں نہیں آ سکتی مخلوق سے منتقل ہو کر کوئی یہ احتیاط والی سبت خالق میں نہیں جا سکتی کیوں بلا تفتا اللہ وا تفتہ دانی اللہ وائے زمانہ اللہ وا کائنات تفتہ دانی رحمہ اللہ تلویر توضی تلوی مشہور کتاب ہے تلوی حاشیہ توضیع کے اندر فرماتے ہیں انقلاب حقائق محال ہے انقلاب حقائق محال ہے یہ مسلم بات ہے اس کا معنی مطلب کیا ہے فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ واجب ممکن نہیں بن سکتا ممکن واضح نہیں بن سکتا ممتن واجب نہیں ہو سکتا ممتن ممکن نہیں ہو سکتا ممکن ممتن نہیں, نہیں ہو سکتا توجہ یہ تین حقیقتیں ایسی ہیں کہ تبدیل نہیں ہو سکتی اپنے اپنے دائرے میں رہتی ہیں واضح ممکن نہیں واجب چلے نہیں یہ اللہ مخلوق نہیں بن سکتا مخلوق اللہ نہیں بن سکتی بے بے اللہ یہ جائناد اللہ تبارک کی شانو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 ایسی ہے اس کا کوئی مظہر نہیں وہ شانوہ ری سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شانے لوہیا توجہ لڑا چاہے الوحیت وجوب وجود کے معنی قیدہ میں لو کی دم داسی وجوب ذاتی کے معنی میں لو چاہے الوحیت استحقاق عبادت کے معنی میں لو یہ دوسرا معنی ہے اس کا اور اس کی تصریح موجود ہے اللہ تفصرانی رحمہ اللہ کی قائد میں سنا دوں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ جو دو سو پینسٹھ سفا ہے نا نبراس. اللہ عبد اللہ عزیز پرار بھی گیاداد دو سو چونسٹھ سب دو سو چونسٹھ سب بولو آپ فرما دیا انا نکولا نشرا کو با اس باتوں شری کے پھر الوہیت بے مانا وجوب ہے بے مانا استحکا کلی عبادت فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ الوہیت کے دو ہیں ایک الوہیت کا معنی وجوب وجود ہے اور ایک استحکا عبادت ہے ایک الوحیت کا معنی اپنی ہستی میں اپنی ذات و شفاظ میں کسی کا محتاج نہ ہونا دوسرا الوہیت کمانا عبادت کا مستحق ہونا یہ دو کسی بھی معنی میں کسی بھی معنی میں الوہیت اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں رکھی توجہ ذرا بیلی ہو ادھر دیکھو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 کبھی <تصفيق> نہیں ہوتا یہ علم اس کے علم کا اکس ہے ظاہر ہوا ہے توجہ ذرا ظہور ہے یہ تمام کائنات مظاہر شیون الہیہ ہے اللہ یومن ہوا سبحان اللہ یومن ہوا فیشم روزانہ نہیں شانے اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے اللہ روزانہ نہیں شان میں آئے کیا مطلب, مطلب توجہ مطلب اگر یہ کوئی کہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی شانیں ایتوار ثبوت اور تحق کے حق حق بدلتی رہتی ہیں تو یہ کفرے جی کیوں, کیوں؟ لازم آئے گا اللہ تبدیل ہوتا ہے اس کی شان تبدیل حالانکہ نہیں وہ تغیر تبدل سے پاک ہے تبدیلی کائنات کی سمت ہے تو یہاں پر کلا جاؤ میں ہوا فیشان کا کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تالا اعتبار ظہور کے اس کی شانیں تبدیل ہوتی ہیں تحقق اور وجود کے اعتبار سے نہیں سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ او میرے بھائی اس کی پاک رات اور اس کی سات تبدیلی سے پاک ہے و بدل رد و بدل تبدیلی یہ تمہارے ہمارے اندر ہے لیکن یہ کائنات جلوے ہیں جلوے بدلتے ہیں اور زی جلوہ نہیں بدلتا اللہ جلوے والا نہیں بدلتا یہ جلوے بدلتے رہتے ہیں اسی وجہ سے سوچنے فرمایا کل نہ جاؤ میں نے کیا مطلب کبھی کسی کو ذلت دے رہا ہے کبھی عزت دے رہا ہے کبھی مار رہا ہے کبھی زندہ کر رہا ہے بچے دے رہا ہے بیٹیاں دے رہا ہے کہ رہا ہے کہ ہے اس کا رحمت اس کی ہزاروں شانیں اس کی روزانہ تم دیکھتے ہو جو دیکھ کر یہی کہتے ہو تم نہیں بلکہ سارے ہی کہتے ہیں بسائیسے کسے رنگ سارے یہ کروا کرتے ہیں عوام بھی کرتے ہیں خواش بھی کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے رنگ میں کہہ دی کلو شان اپنے پنجابی اردو اپنے رنگ چین اس رات نے اپنے رنگ چہ دی اور جڑا خواجہ گلاب فرید فرمایا ہے ہر سورتیا وے آوے اے سورۃ وچ یا اے یار اے سورۃ وچ یا اے یار کاری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 کی بات ہے میں محکمات تو شریعت جاننے والا ہوں اللہ کے فضل سے یہ عقیدے کی بات ہے اللہ تعالی آنے جانے سے پاک گئے اس کی ذات سی بات توجہ آنے جانے سے پاک گئے اگر آنا جانا اس کے لیے ہے تو اسی معنی میں توجہ ذرا اسی معنی میں تجلی ظاہر فرما دی تبدیل آپ نہیں ہوتا اگے رنگ جڑے مکھان دے رنگ تبدیل ہوتے نا آپ تبدیل ٹ ہوایا کاہر آیا گی سال کے بجلی گری کہتے ہو مکان جل گیا وہر آیا سال کے چلا گیا کاہر وہ سفر جڑی ہے اس نال قائم ہے توجہ وہ اتے کی لیکن انہیں تجلی فرمائی جلوا فرمایا جن مثال دینا شیشا اگے کرنا بندے بندے شیشے دے کا کچھ نہیں بندہ نہیں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 شاد اس کی اس کے ساتھ ہے وہ تبدیلی سے بات ہے جب ظاہر ہوتی ہے تو تیرے میرے سامنے آتی ہے تیرے میرے رنگ میں گزار ہو جاتی ہے شانے ظاہر ہوتی ہے ظہور کے اعتبار سے تبدیلی ہے تحقت اور ثبوت کے اعتبار سے تبدیلی نہیں ہے لہذا ہر صورت سورت اگر حسن یوسف ہے اگر حسن یوسف ہے وہ بھی اس نے شان دکھائی دیکھ میری تخلیق اور تکمیل اور پیدا کرنے کا جلوہ کیسا ہے دیکھ میرا پیدا کرنے کا جلوہ کیسا ہے کبھی محمد مدر رسول اللہ سے تو پھر دکھاتا ہے دیکھ میری ساریا شان کا مظہر بن کے کھے آیا ہے لیکن ہر شان کا مظہر اس کا ہے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 اگر کہو تو خاتمت المحققین اس مسئلے پر خاتمت المحققین حکیم الاسلام حضور سیدنا شیخ عبد العزیز محدے سے دہلی کا حوالہ پیش کرتا چلوں سبحان سبحان اللہ چلو تقسیر عزیز جی بارہ انتیس سنو یہ تفسیر جو ہے نا تفسیر عزیزی کے نام سے جس کو بے حیادیو بندیوں نے چھاپا ہے ڈھیٹو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت ڈھیٹ بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت اور سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیا سمجھ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 جن کی کمبل دو جلدیں ہیں اور چار یہ تین حصوں میں چھپی ہوئی ہے تین حصے ہیں دیکھ لو ایک دو تین جلدیں دو ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں مکتبہ حکانیاں کوئٹہ کی ہے یہ دیوبندیوں کی شائع کرتا ہے فارسی میں اور جناب جی اس کی اردو جو ہے وہ بھی انہی کی طرف سے چھپی ہوئی ہے جی شیخ عبد العزیز نے ڈھائی ستارے کی صورت عال عمران کی تفسیر کی تو یہ پہلی جلد ہے اور انتیس اور تیس پار تیسواں پار انتیسواں اور تیسواں پار ان دو پاروں کی کی ہے تو یہ تیسری اور چوتھی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 دو حضرات, حضرات درباری ہیں یعنی ارے بھائی بات کو سمجھنا لیکن کون سے درباری ہاں جی ہم یہ درباری مزاری لگاری وغیرہ ہے یہ درباری نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہم داتا حضور کے درباری ہے فرید کے ارے کتے دیوبندی تمہیں شرم نہیں آتی تم ان پین کی لکھتے تمہارے نزدیک تو یہ سارا شرک ہے انہی کی وجہ سے اسی وجہ سے تو تم ہمیں قبوری کہتے ہو قبوری یہ قبوری لوگ ہیں قبوری چوٹ تو یہ اللہ کے فضل سے ہمارے شیخ عبد العزیز قبوری تھے اور انہوں نے کبوریوں کے لیے تفسیر لکھی ہے لہذا تم غیر قبوری ہو غیر قبوری تم غیر قبوری ہو ہاں جی تم اس وجہ سے ہم آپ کو کہیں گے کہ تیری مہربانی تو قبوریاں تو پرا رہی کتاب تفسیر لکھن والا بھی کبوری کہ لکھے جنا واسطے لکھیا وہ بھی سمجھ لگی سبحان سبحان اللہ اللہ تو یہ ہمارے لیے ضروری سبحان آ رہی بولتے نہیں سبحان عملا. تم ہو نیری مغروری دے شاعت, دے شاعت. تمہارا دور رہنا یہ جی تمہاری ہے مجبوری دے شاعت, دے شاعت. سبحان کیونکہ تمہاری فطرت میں شیطان نے یہ وقت دیا اب بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی اب حوالہ سنیے شاید کا شاید کیا فرماتے ہیں میں آباد کر رہا تھا جس پر حوالہ دینا چاہتا ہوں وہی سبحان اللہ آ گیا جب اس مالک کی تائید شامل حال ہوتی ہے نا ایسے ہی اللہ انسان کو کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی بس کوششیں <سؤال> <imprinted> <سؤال> بس کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ نہیں آ رہے بس ایسے اشارے <خوال> ہوتے ہیں اور کام بنتا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں لحاظ گم اس کے تعاج فرماتے ہیں یعنی باپ ادارے شما بس اگر شما عبادت آ گزارے عبادت ظاہر و بس ظاہر درحا خدا پستر کے عبادت خدا شمارا لازم خان نو علیہ السلام کے زمانے کے مشرق کہنے لگے وہ نوہ کی نہ مانو اپنے خداؤں معبودان باطلہ کے متعلق کہنے لگے مت چھوڑو ان کو کیوں؟, کیوں اگر تم ان کی عبادت چھوڑو گے تو تم ظاہر کی عبادت چھوڑو گے ظاہر خدا ہے یہ مظہر ہے وہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ظاہر خدا ہے یہ مظہر ہے تو جب تم اس عبادت چھوڑے گئے تو حقیقت میں تو اس کی کر رہے ہو ظاہر کی تو پھر ظاہر کی عبادت چھوڑو گے ظاہر کی چھوڑو گے لہٰذا مظہروں کی عبادت نہ چھوڑو تاکہ ظاہر کی نہ چھوٹ جائے شیخ عبد العزیز اس تلبیس اس دھوکے اس فراڈ اس چکر بازی کا جواب دیتے ہیں اور سنا دوں آپ فرماتے ہیں محلے ہی تلویساں کہ الوحیت مظاہر وقت ثابت شبت کے مرتبہ میں الوہیت ظاہر شبت و مرت میں الوحیت را واجب الجود مودن شرط فرماتے ان کی چکر بازی کا جواب یہ ہے حل یہ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 الوہیت مظاہر مظاہر کی الوہیت تو جب ثابت ہوگی جس وقت کے الوحیت کا مرتبہ ان کے اندر ظاہر ہو الوہیت کی شان ان میں ظاہر ہو اور فرمایا مرتبہ مرتبہ الوہیت را واجب الوجود بودن شردت فرمایا الوہیت کی شان کو الوہیت کی شان کو واجب الوجود ہونا شرط لازم کیا مطلب واجب الوجود جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک مستحق ستا, ستا کی عبادت نہیں ہوتی آئی اللہ فرماتے ہیں جب تک جب تک جب تک توجہ فرماتے ہیں یہ ان کا دھوکہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شان الوحیت یعنی استحکا کی عبادت ان میں آ گیا ان میں آ گیا وہ ظاہر ہو گیا فرماتے ہیں وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا کیوں وہ اس وقت دے گا جس وقت کے آگے وہ ذاتی ہو کہ دمے داتی ہو بے نیازی ہو وہ نہ ہو ہر طرح سے بے نیاز ہو یہ تو ان میں آ سکتا نہیں کیوں یہ رسالت ڈر ساگر ڈرے چاہتی استاد مطلب اللہ فرمایا ان کا دھوکہ دیکھو دھوکا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مرتبہ الوہیت شان الوحیت ادھر آگئی گئی ان میں فرماتے ہیں اس کے لیے تو شرط ہے واجب الوجود ہونا تو یہ تو واجب یہ تو مانتے ہو یہ ممکن ہے یہ مخلوق ہے یہ ممکن ہے مخلوق ہے یہ, یہ جب واجب نہیں ہے اپنی ہستی میں کسی کے محتاج ہیں تو ظالموں یہ کیوں کہتے ہو مستحق کی عبادت میں کیوں کہ مستحق, مستحق, مستحق کے عبادت کے لیے ضروری ہے شرط ہے کہ واجب الوجود ہو کیا ہو پہلو کہ وہ موقوف لے تین کا موقوف ہے یہی وجوب وجود تھا وجوبے میں داتی تھا میں وجوب داتی تھا اپنی ہستی میں اپنی ذات و صفات کی ہستی میں کسی کا محتاج نہ ہونا تھا کسی کا محتاج بولو ہونا جب وہ تھا موقوف حل ہے جب وہ نہیں پایا جائے گا تو موقوف کیسے پایا جائے گا اور یہ موقوف حل ہے تو یہاں پر امتناعی ہے توجہ ایک رنگ میں بات کرتا ہوں تو امتناعی ہے لا لاہ تنا کے درجے میں ہے مساحلے تو خول الفا نہیں ہے مساحلے تو الفا نہیں ہے ادا تھوڑا جا پہنچے پہنچے مساحلے تو فول الفا نہیں ہے توقف پھر ترقوب بھی نہیں تو اضاف و جے دا فب کے رتبے میں نہیں ہے بلکہ نونا ہو لمکانہ آپ کے درجے میں ہے کیا مطلب کہ اگر وجوب وجود ہوگا تو استحکا کی عبادت ہوگا اگر وجوب وجود نہیں ہوگا تو استحکام کی عبادت بھی نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ دنت ہی بنتے ہیں تو تھوڑی جی منتق د چتروال کر لوہ ن شیخ فرماتے محلے تلدیسان کے اوہی ادے مظاہر کائنات کو کہتے ہیں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 بولم کیوں آگے فرماتے ہیں زیر آگے بیدون وجوب وجود ہیت شفت نہایت کمال نم پذیرت فرمایا بغیر وجوب وجود کے کوئی شان اور صفت کمال کی انتہا کو نہیں پہنچتی اور کمال کی انتہا استحکاب کے غایت بیدون نہایت کمال استحکا کے غایت تعظیم متصور تصور انتہا کمال کے بغیر استحکاق کے گایت تعلیم انتہائی اور آخری تعظیم کا مستحق ہونا نہیں پایا جا سکتا اور الحق کے لیے معبود ہونا اور مستحق کے عبادت غایت تعظیم والا ہونا راجت تعظیم کا مستحق ہونا ضروری ہے جب آپ فرماتے ہیں معبود کے لیے اے میرے بھائی الح کے لیے معبود اور مستحق کی عبادت ہونا ضروری ہے الحق کے لیے معبود اور مستحق کی عبادت ہونا ضروری ہے اور معبود اور مستحق کی عبادت ہونے کے مستحقاج تازیم ہونا توجہ ذرا سخر اللہ مستحق کے بابود اور مستحق کے قائط تعظیم ہونے کے لیے انتہائی کمال ضروری ہے اور انتہائی کمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کجو بے وجود نہ ہوسان کر کے سمجھاتا ہوں ادھر دیکھو الہ کیا الہ ہونا اس کو معبود توجہ معبود اور انتہائی یعنی مابود کا مطلب یعنی انتہائی تعلیم کا مستحق ہونا اس کے لیے ضروری ہے الہ کے لیے انتہائی تعلیم کا مستحق ہونا آخری تعظیم انتہائی تعلیم جس کے بعد کی تعظیم ممکن نہ ہو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 انتہائی شانے رکھنا ضروری اور انتہائی شانے رکھنے کے لیے واجب موجود ہونا ضروری دس اور دسو چاڑ گئی کھوتی بیڑی پہ کہ نہیں ہو گیا معاملہ سوکھا کے نہیں تم جو مرو گال پھر آسان کرو ادھر دیکھو لیا انتہائی تازی انتہائی تازیم کا مطلب آ ایسے درجے کی تازی کہ وہ فلم کسی ہوا ممکن نہ ہو توجہ نہیں فرم آخری تازی انتہائی تازی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 <سلام> کی شانے کسی <سلام> اور میں ممکن نہ ہو توجہ درا اور یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ شانے شانے آخری کب ہوتی ہیں کہ جب شانے اپنی ہوں کسی کی دی ہوئی نہ ہو اپنی ہوں کسی کی ہو اللہ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 پھر انتہا تو نہ ہوئی پھر امتحاد دینے <متحدث> والے پر ہوگی نہیں ہوگا جدوسے کو لے کے آیا جب کوئی کر سک جی ہو سارے وہ ہر شان اپنی کوئی مخلوق نے سچری رب فرماؤں سچی آتے دیا میرے میں ام رب چار بولنے بہت شریف ہے کہ محتاج نہیں باقی ہر کوئی سورت جانا ترینگر یہ لا ہے پھر فرمائد نے یار مجاز کہہ رہا ما حقیقت پوچھتے سچی آپ سنو اور نہ جانا میں اپنے پیر کے کلام کا اگر توئی احتیاط کرو آ کے پیر آتا سچ آخ رب کی شان آخا یہ مطلب ہے ہزور کی شان جی جوب دوں اپنے بزرگوں دے کلام حالانکہ میں گیا اے، <دلدن> جواب, جواب, جواب آم مار گیا جواب مگر قسمت والا توجہ کرے گا سارے اتوں کی گا فٹو مرو مروٹ نہیں پہنچ گیا ادھا پہنچ گئے میں پچھے کہہ گیا یہاں پر سچ حقیقت کے معنی میں سچ جھوٹ کا مقابل نہیں ہے یہاں پر سچ کس کے مقابلے میں آئے کیا مطلب جی حقیقت پوچھتے ہو تو پھر رب دیا شانہ سچیا خطرہ وہ مجاز جب مستفا دی تعریف کرے گا وہ کیے حقیقت میں کس کی تعریف ہے کیوں اسی وجہ سے الحمد للہ رب اللہ فرماتا تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اور سونا تو جی مخلوق کی پکڑنے مجاز حقیقت میں سارا مجازہ جسے شیشے چ کسی نوک شیشے میں دیکھ کر کسی کو اگر تعریف کرے گا اے بڑا سونا اے بڑائیں گے ایڑائیں گے اے بڑائیں گے وہ مزاج ہے اشارے ایویں کریقت وہی سونا ہو تین یہ دسد تین دسد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 یہاں وہ چھپا ہوا ہے تم ہم ظاہر ہیں وہاں پر وہ ظاہر ہو ہوگا فرماندہ ماں لگی جو میں لگی ہوں کہ نہیں بولو برو سمجھے نہیں میں کیا کیا بات کو لمبا نہ کروں بات کو،, بات, کو، بات, کو، بات کو لمبا نہ کروں شیخ کا حوالہ صرف دے کر بتانا چاہتا تھا کہ شان الجت یہ آگے کسی کو دی نہیں جا سکتی نہ یہ دی یعنی دینے کے क... یانی... देने uh... देने <lations> قابل ہی نہیں یعنی قابل کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں صلاحیت ہی نہیں دینے واجب وجود وہی ہے لہذا وجوب وجود لازم کے لازم معنی میں وہ لو یا استحتا کے عبادت کے معنی مان میں لو دونوں مانوں میں یہ شان اسی, بات اسی بات کے ساتھ بات خاص ہے کسی کو دی لہذا اللہ کی شانوں کے مظہر ہیں لیکن یہ چیز چھوڑ چھوڑتا سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ چیز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 مزید وضاحت آگے کروں گا سمجھ لے آئی ان شاء اللہ بہت اچھا عمر صاحب کا فکرہ جوڑ لیتے ہیں جو قابل عطا وہ جو ہے وہ لوہیت نہیں اور جو لوہیت ہے وہ قابل عطا اور اگر وہ بھی قابل عطا ہوتی تو پھر مستعفی ہوتی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 کے پھر بھر کر دیا وہی بات ہے بات کو سمجھنا لکان بادی نبی جل لکانا عمر بن خطاب نبی پاک نے فرمایا اگر بل فرض میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر ہوتا میں بھی کہتا ہوں اگر بل فرض اگر بل فرض خدا کے ساتھ کوئی شریک ہوتا کوئی الہہ ہوتا تو پھر واحد ذات مستفا کی ہے وہ ہوتے ارے باندرو جب وہ نہیں ہے تو پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے اسی لیے اسی لیے ہمارے آلت کے بھائی اسم رضا خان بولتے ہیں فرماتے ہیں خدا ہو نہ ہوتا جو تحتے مشیت خدا ہو نہ ہوتا جو تحتے مشیت خدا ہو نہ ہوتا جو تحتے مشیت خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا کا یہ بندہ خدا بن کے آتا خدا کے یہ بندہ خدا یہ دی نہیں جا سکتی یہ کیوں ادھر دیکھو ہے سمجھا الوحیت تو یہ تھی توجہ ذرا الوحیت یہ تھی کہ واجب الوجود تب تب توجہ الوحیت کا معنی اگر وجوب وجود کیا جائے تو پھر تو اظہر میں رشاف جائے اور اگر مستحق کی عبادت کیا جائے تو اس کو وجوب وجود لازم ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے مرد وہ وجوب وجود کے بغیر محال ہے اس کا مطلب یہ ہے عبادت کا مستحق یا الہ بنانا کسی کو اس کا مطلب یہ ہے سمجھو مستحق کی عبادت اور الہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنی ہستی میں کسی کا محتاج نہیں جب بنا رہا ہے کوئی اور یہ بن رہا ہے تو یہ اپنے بننے میں تو محتاج ہے پھر بن کیسے سکتا ہے الہ کیسے بننا الاح وہ سمجھو الاح وہ ہے جو اپنی ہستی میں کسی کا محتاج اور جو بنایا جائے وہ تو موساج ہے تو جو موس ہے وہ اللہ نہیں جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جو علاح ہے, ہے وہ بنایا نہیں جوتا جو بنایا جائے وہ علاح نہیں ہوتا اسی <laughs> <HAEL> وجہ سے یہ بننے کی چیز نہیں ہے <BS> اگر بننے کی چیز ہوتی تو پھر رسول اللہ ہوتا سمجھنے آئی اگر یہ بننے کی چیز ہوتی تو کون ہوتے ہاں ساتھ آئی یہ خیر آگے چلوں گا انشاءاللہ اللہ کروں گا ای گلجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب میرے بھائی آپ کو خالق مخلوق کا فرق سمجھا دیا دوسرے نمبر پہ الوحیت یعنی وجوباتی ذاتی ادا تھی جو اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے اور بنیاد ہے ساری شانوں کی حق ہے ساری شانوں کی جانوں کی موقوف لگ ہے ساری شانوں کا وہ سمجھا دیا اور اس کے خاصے سمجھا دیے لوازم سمجھا دیے وہ تین چیزیں خال کیا اجسام ہونا جسموں کا خالق ہونا مدبر عالم ہونا جہان کا انتظام سارے کا بول دے نہیں اور مستحق کے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 اب توحید اور شرک کی طرف آتا ہوں اب توحید بھی سمجھ فٹ آئے گی اور شرک بھی سمجھ کیا مطلب توجہ سمجھ نہیں آئی اے با معنی وجوب اے وجود توجہ ذرا کیا مطلب شان بے لیاؤ اور اس کے لواز مات ہماروں کرنا رب دشاہ نے بے لیازی بے پرواہی غیر محتاجی اور اس کے لوازمات یعنی کالے کے ہونا متبیرے عالم ہونا مستحق کے عبادت ہونا وہ اور یہ تی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 کیا اور توحید آ گئی امرے وجوب وجود یعنی شاہ بے نیازی ہاں ہاں اس سے زیادہ آسان الفاظ کیا وجوب وجود یعنی شاہ نے شاہ نے بے پرواہی شاہ غیر محتاجی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 اللہ کا اب سمجھ آ مطلب اولو اور اس کے لوازمات یعنی ہیت پمنوا واجب الوجود وجود ہونا باجبور باجبور وجود حونا, باجبور باجبور ہونا وجود معلوم معلوم کر لے الہ الا اللہ کا ماڑا بنے گا نیازی شان بے پرواہی اپنی دے خصوصیت کسی کو نہیں کول ہے شرک کی بنے گا شرک اس کی نکیل ہے اس کی سد ہے وہ میرے بھائی ہوں یہ تو عید نفی کرے گا تو شرک ہوں جائے گا توجہ جو ہوں اگر وجوبے وجود کسی میں سمجھے وہ آخر ماجب وجود فلانا ہے بے نیاز سا ہر شہ تو ہر ایک تو بے نیاز فلانا ہے اللہ تو سوا کئی بادل سمجھے تاہم وہ مرچ آ گیا کہا کون مرچ آ گیا وہی بیچ میں آ گیا جہنی بات جب موجود ہونا شان بے بیاضی والا ہونا شاہ خبر رویز کے حوالے سے سمجھا چکا ہوں کہ استحکی عبادت کو سب تک نہیں ہوگا جب تک اس میں شان بے دیا نمانی جائے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 مستحق عبادت ہونے کے لیے محتاج نہ ہونا شرط ہے محتاج نہ ہونا شرط ہے اسی طرح متبر عالم ہونے کے لیے محتاج نہ ہونا شرط ہے اسی طرح اسی طرح میرے بھائی تیسری شاید تھی کیا تھی کیسی کھال پہ احسان ہونا کھال پہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے شانے پھیلیا جی تو شانے پھیلیا جی یہ شرط یہ مشروط میں اگر یہ نہیں ہوے گا یہ مشروط اگر یہ نہیں ہوگا وہ نہیں بندوق نے یہ وہ نہیں سمجھو اگر وہ نہ مانی جائے خدا میں سمجھو وہ نہ جائے خدا میں ہے جی محتا جی شان مخلوق کی ہے محتاجی شان سو سو. سے سے چیز آور دام شاہد کے درکجے تو دیش عمر بیٹھے عمر صاحب کی نہیں چاہیے چیزیں شاہاد کے درکجے تو دیش کون کون سی نا کسی اجو گناہ آب اے بادشاہ تیری بار گاہ میں تین چیزیں لایا ہوں جو تیرے جناب کے خزانے میں نہیں ہے وہ کیا نہیں ہے تیرے پاس جو ہے یاد میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے یا اللہ جو تیرے پاس نہیں ہے میں وہ چیزیں لایا ہوں وہ کیا ہے تیرے پاس وہ کیا ہے کیا ہے بے کسی ناکی ایک تو بہتاج ہوں دوسرا کمیلا تو عظمت والا ہے کمیل کی تیری بار یہاں نہیں ہے کسی ناکی ایک گنا آواز ارے میرے بھائی توجہ یہ نہ کہو کہ ہر چیز اللہ کے لیے سابش ہے جی ای چیزیں ایسی ہیں مخلوق کے لیے ہیں اس کے لیے بھی کئی ایسی ہیں اس کے لیے ہیں مخلوق کے لیے <سلام> بے کسی ہماری شان ہے اس کی نہیں ناکی ہماری شان ہے اس کی ہماری شان ہے کمزوری ہماری شان ہے قسط ہماری شان ہے ادھر قسط ہے ادھر عظمت ہے ختم نہیں آئی ہے ادھر مختار ہے ادھر بے نیازی اب دیکھو جو میں نے نقطہ بنایا تھا مخلوق اور خالق کے فرق کا شیخ قبول اصل اگر اللہ کے قرآن سے بیان کر دوں سبحان اللہ تو سواد آ جائے گا کہ نہیں سبحان اللہ سواد پہلو ہی آیا ہوں بد جانا ہے اور میرا چاہیے یہ سب پہلو ہی جناب نو آیت مبارک سونا چڑھتا پر نہیں سنائی سن سن دوسرے پاس سے چلے گئے توجہ نہیں فرمائی میں ارشاد ربانی ان تم الفارا صحیح ترجمہ علم بلاغت کے مطابق حصر والا ہوگا تم ہی موتا جو میں نہیں ہوں اے اے اے اے اے اے اے اے جو ہے تمہ میں نہیں ہوں تمہیں فخر اور محتاجی پر مقصور ہو لہذا میں بھی شامل نہیں میں شامل کا صرف موصوب گانی بل بنے کیا صرف صفت کا موضوع برے یعنی شان فخر تمہارے اندر مقصور ہے میری طرف تجاوز نہیں کرے گی توجہ نہیں فرمائی انتم الفقراء اور کسر حقیقت توجہ کثر جو ہے کثر جو ہے یہاں پر کثر جو ہے وہ برسبت خالق کی رہا ہے یعنی خالق میں نہیں تم میں آئے توجہ no <coughs> نہیں فرمائی فخر تمہارے اندر ہے مخلوق میں خالق میں نہیں ہے واللہ ہو وگنی اور اللہ ہی بے پرواہ تم نہیں ہو لہذا فخر تمہاری شان ہے بنا ہماری شان سبحان اللہ گنا بے پرواہی تم میں نہیں ہو سکتی فکر توجہ نہیں بند لیکن یہ گنا ذاتی ہے گنا تی بھی ہوتا ہے ادھر دیکھ نبی پاک نے فرمایا الگنا کے نفس سے بخاری کے بخاری کا حوالہ الگ نفس فرمایا بے پرواہی اصل دل دی بے پرواہی دل دل بخا ہونا مرضی ہاتھ رجیا ہاتھ رجے ہوجے فرمایا بندہ رجا نہیں بنتا اصل دل رجے نہ بال سادی فرماتے ہیں تمندری دل کے ساتھ ہے مال کے ساتھ نہیں بزرگی کلس نہ بسال بزرگی عقل کے ساتھ ہے عمر کے ساتھ, ساتھ, زادہ ساتھ, زادہ ساتھ چیتے والا ہوں جاگے بڑھے کوئی پاگل نہیں سنتے لگی سفا کریم عقل تو خالی ہوں نا بلا ہے کیوں کیا آپ تو چیٹے آئے گنتی سولہ ستارہ آئے کو سمجھ نہیں لگی لہذا معلوم ہوا بزرگی عقل کے ساتھ ہوتی ہے سال کے ساتھ نہیں تونگری دل کے ساتھ ہوتی ہے بولو مرو گرا مل گیا کہ نہیں بھائی اتائی ہو گیا گنا وہ موٹ سمجھ لگی لیکن گنا داتی اتا نہیں سکتا گنا ذاتی اس کا گنا ذاتی کسی کو نہیں مل سکتا شان بے نیازی شان استغنا ذاتی شان بے نیازی ذاتی طور پر بے نیاز ہونا کسی کا بھی محتاج نہ ہونا کسی بات میں بھی یہ صرف انبد ہے اسی کا اس کی شان ہے کسی اور کے لیے ثابت ہو سبحان اللہ اب میرے بھائی کسی میں وہ شان بے دیا بےت گئے بےتیازی ذاتی بے پرواہی ذاتی طور پر بے پرواؤ نہ ہو یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے فرق ہو گیا اور اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا محتاج جے توجو ایک محتاج جے تھی محتاج جی میں نہیں دوسرا ہے کیسے ہو رہی دے نہیں ہے اللہ نے خود موت یعنی کیا مطلب ہے اگر یہ فخر یہ فخر یہ فخر اگر کسی تک انتہا کرے گا یعنی تمہارے فخر جا کر کسی تک رکے گا وہ تو اللہ ہے اگر نبیوں تک ہے نبی تو راستے میں ہے بلوں تک تمہاری موتاجی اگر بندوں پر بندوں کی طرف ہے تو راستے میں ہے اگر بلوں کی طرف ہے راستے میں ہے نبیوں کی طرف ہے راستے میں ہے نبی بھی موستاج ہے تو لمبے آتے تو راستے میں ہے ایک بات ہے جس تک موستاجی تمہاری ہو جائے بیٹا ہے باپ کا محتاج ہے بیٹی ہے باپ کی محتاج ہے سمجھ نہیں آئی اور نہیں تو کم از کم اپنے وجود میں تو ہوگی دینا یہ نہ ہوتے تو کیوں آتا یہ وجود لینے میں اس واسطے کے محتاج ہے لیکن واسطہ ہے وہ خود بنانے um, والے نہیں معلوم ہوا محتاجی ہے ماں باپ تک تو راستے میں ہے انتہا نہیں انتہا محتاجی کی وہ ایک ذات ہے تو بولو ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں لف کرا Premises, مطلب نہیں ہے محتاج ہی نہیں محتاجیاں بتھیری بتیریا بندے نہیں مدرسے چلا مدرسے چلاؤ چرفے کھا چند محتاج آخو جی سکار محتاج نہیں تو آلشا سلج ہم مروپوں کے رو سو لگی لیکن سنوے مخلوق کی طرف محتاجی اور ہے خالک کی طرف موتا یہ وسائت ہے توجہ اور سن واسطہ یہ ایک واسطہ اٹھے گا دوسرا آ جائے گا دوسرا اٹھے گا تیسرا واسطے واسطے ہی ہوتے ہیں ایک رات ہے ایک رات ہے میرے بھائی جو منتہا ہے جس تک موہتاجی تو جو جس تک محتاجی بلکہ مجھے کہنے دے اگر محتاجی کی ابتدا ہو تو وہ بھی اسی سے ہے وہ نہ بناتا تو ہم نہ ہوتے اگر انتہا ہے تو اسی پر ہے کیا مطلب کہ اگر اس کے محتاج کے نہ ہوتے تو پھر کسی کے نہ ہوتے لہذا مبدا بھی وہی ہے بھی اور یہی اشارہ ہے اسی طرف انا للہ ہے بہنا اللہ جاؤں بات نہیں سمجھے للہ ہے للہ ہے ابتدا اوشیش ہے اللہ تو جغلوم ہو یہی یہی مطلب میاں جمی امن ہو جمی تو فخر جو ہے فخر و محتاجی یہ بھی تو جمی میں ہے جب جمی میں ہے تو جمی امن ہو سب کی ابتدا سب کا مبدا بھی وہی سب کا منتہا بھی وہی جمی امن ہو مبدا وہی الاجا العمور منتہا بھی وہی معلوم ہوا مبدا بھی وہی مرجے بھی وہی ہاں جی اگر اگر اس نے بنایا تو ہے نہ بناتا نہ ہوتے تو وہ ضرور فرمائی اور اس کی طرف اس کی طرف ہی وہ تازی لوٹتی ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر وہ ساتھ پاک نہ ہوتی نہ ہوتے محتاج آگے یہ سمجھ تو محتاجی اور فقر یہ شان کس کی ہوگی خصوصیت کس کی ہوگی مخلوق کی بولا اور ہر کسی سے بے پرواہ ہونا ہر کسی سے محت بے نیاد ہونا یہ شان کس کی ہو گئی یہ خصوصیت کس کی ہو گئی یعنی گنا گنا داتی گنا یہ صفت کس کی خاص ہو گئی اللہ کی فرق ہو گیا کسی نقطے میں اسی نقطے میں اور سنو اب شرک کیا ہوگا ادھر کی ادھر لگا دو ادھر کی ادھر لگا دو مارو مرے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 جب ادھر کی ادھر لگائے گا ادھر کی ادھر لگائے گا تو شرک ہو جائے گا جب کوئی کو ادھر رکھ ادھر والو ادھر کو ادھر رکھ کیا مطلب اس کی شان ادھر نہ لے آئے اس کی شان کو تو توحید ہے یہی مطلب ہے لوگ جا جا بڑے لان پ سمجھ آئے کہ نہیں آئی بول دیں مرو Ohi, ohi, ohi. شان بے نیازی شان گنا ذاتی شان استغنائے ذاتی شان عدم احتیاجی شان غیر محتاجی شان وجوب ذاتی شان میں ذاتی ہائے ہائے الفاظ مختلف اب مانائے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 یہی توحید ہے جس پر قیامت کے روز نجات ہوگی جس پر نجات کا دار و مدار ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ نہ ہوگی تو بس اور نرا ہمیشہ کے لیے بندہ زریل وا رہے ہاں جی اور کا جناب جی وہ بازار ہے بات نہیں سمجھے اور میرے بھائی یہ توحید ہوگی تو پھر انسان انشاءاللہ شاء اللہ ہاں جی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا چاہے امال کے مطابق تو وہ دے لیکن اس کا انجام انتہائی نجات ایک دن جو ہے وہ جنت ضرور ہے یہی وہ توحید ہے جو میں نے سمجھا دی اس کا مقابل وہ شرک ہے جو میں نے سمجھا دیا سمجھ نہیں آ رہی اگر وجود ذاتی کسی میں مان لو کسی میں مان لو تو خیر اللہ کے علاوہ تب بھی شرک اگر خالق اجسام مان لو اگر مدبر ذاتی عالم کا مان لو مدبر عالم مان لو سمجھ لگی تب بھی مدبر عالم تب بھی شرک اور مستحق کی عبادت مان لو تب بھی شرک ایک کے لیے رکھو کسی اور ہر ایک سے نفی کرو تب توحید ہم مارک اور اگر محتاجی جیدی مخلوق مخلوق کی صفت خاص ہاتھی اگر رب میں مان لو کہ وہ کسی کا محتاج ہے کسی چیز میں بھی تو پھر بشرک مردانی بھی بولدانی اے شرک انہی گل شرکیں اے انہی توفیدیں یہ تھے آن کے گل مک گئی اگے ہونے اے جڑیاں تین چیز ہیں اللہ واضح مات تین تن وضاحت ہونی عبادت کا مسلا وہابی بابا بابا بابا نا چیز تن دے گا بیا نو هذا اب دل فقیر اللہ اللہ بے کا و من کا ابدا کا و من کا و وہ ال میرا رب اوی اگے کرم کریں ہے پھر مینو کس تگڑی جی پوری کرن دا موقع دے دینی سونے بس پتا نہیں ہال کن رہ گئی میرے تو کتابیں ہی ہو گئی جہیا میٹھا پاسے کر سمجھ آ رہا ہے ضروری ہے پکا کاریہ ول دیکھی علمجہ چشمہ گم